اچھا ربط سورت کافرون حس پہ سابق عبادت بال اخلاص کا بیان ان شانیہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ مکتو نفسر ہے تو دشمنوں کے ساتھ بھئی کاٹ کرو سورت کا خلاصہ داعیہ توحید کو تلقین استقامت بسم اللہ رحمان رحیم کلیا کا برون یہ موضوع سورت لکھو جی دائ توحید کو تلقین استقامت موضوع صورت ہے دائی توحید کو تلکینے استقامت مباہد بننا ہے نا تو ڈٹ جاؤ ہاں جو غم و میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیا میں حق سناتا ہی رہے وہ ایسے بنو گے نہیں ہاں تا یہ توحید کو تلقین استقامات اچھا جی یہ موضوع ہے اور کل کے ساتھ لکھو سید المباحدین کا اعلان کون ہے جی سید المباہدین آقا سید المباحدین کا اعلان اس کا شان نزول یوں ہے کہ مکے کے مشرق آپ کی خدمت میں آئے پہلے لالا تالہ دی کہ محمد تجھے دنیا کی ضرورت ہے تو دیتے ہیں کوئی لڑکی حسین چاہو تو دے دیتے ہیں آج رات کوئی ضرورت نہیں پھر انہیں کچھ ایک بات مان لے کہ یا تو ایک دن یا ایک سال تو تمارے بتوں کی پوجا کر اور پھر ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے یا ایک ایک دن رہو چاہے ایک دن تو ایک دن ہم آج رت نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا پوجا نہ کر سر نہ ساتھ ہاتھ تو لگا دیا تھا کتنا ہاتھ لگا دیا حضرت میرا یہ بھی نہیں ہو سکتا بڑے دیوز آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کی کہ بھئی شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے اے سمجھ مواحد کبھی شرک نہیں کر سکتا موحد ہوتے ہوئے اور مشرک کبھی توحید کا دعویٰ نہیں کر سکتا مشرق ہوتے ہوئے لقم دین رقم والدین سید الموحدین کا اعلان آپ فرما دیجیے جیکرو نہیں عبادت کرتا میں فی الحال کہ فی الحال لکھو ان معبودوں کے جن کو تم پوچھتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والا فی الحال صرف ادھر صرف لکھو صرف اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں بلا انعاب دم باب تم بابتم اور نہ ہی میں استقبال میں عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم پوجتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو استقبال کے اندر ان معبود صرف اس معبود کی جس کی میں پوجا کرتا ہوں تو خلاصہ یہی نکلا میرے عزیز کہ تم مشرق ہو کر کبھی معاہدے نہیں قرار دیے جا سکتے اور مجھ سے بھی شرک کی توقع کبھی نہیں رکھنی بات آگیا سمجھ لقم دین و کم والدین تمہارے لیے تمہارا دین مبارک میرے لیے میرا دین مبارک ایک معنی دوسرا معنی تم کو تمہارا بدلہ ملے گا دین کا معنی جزات ہی نہیں تم کو تمہارا بدلہ ملے گا مجھ کو میرا بدلہ ملے گا سمجھے تو اس طرح بابا استقامت کے اندر ڈٹ جایا کرو اچھا جی جب تم بے کاٹ کرو گے نا کافروں کے ساتھ پھر یہ نہ سمجھنا کہ کافر دشمن ہوں گے غالب ہو جائیں گے آگے نسخرات کی خوشخبری دے گی اللہ فتح دے گا مستقل المدار تم بنو آبا آبا آبا آبا آبا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن -e درس حدیث -e اور اصلاحی مواعث خالق و کلو سے ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات wwwshahidelam dot